اور ان میں اکثر کو ہم نکول کا سچا نہ پایا اور ضرور ان میں اکثر کو بے حکم ہی پایا